صحمن و رحمہ اللہ وصل الله محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بدر سہین البشہ تمام برادران خران اور سہین البادشہ میں موجود برادران سہین البشہ شاہ باقی تمام سامی برادران خواہان سب کو شن سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 384 سو 27 ہے دعوت شریف کا اچھا درخت نمبر مجموعی درخت تین سو چوراسی اور اوراد فتحیہ کا درخت نمبر 27 ہے ہمارے درست آت الکرسی میں اس مبارک آیت پہ, پہ پہنچا ہوا ہے ولا تو نبش ملّہ الرحمن ولاۃ و نبیشِ من علم اللہ وماشا تو اس مبارک آج میں جو ہے لََََََََََ اللہ جو ہے نفی کے معنی میں یو یہ مادہ ہاؤ تن سے ہے ہاؤ وا توا سے تو حوطا یو حو کے معنی احاطہ کرنا چار دیواری کرنا ہاتھا و احاطہ جی ہاتھ صلاح ہا ہا سمجھ ہے ہاتھ بھاب فلس ہے ہاتھ بھی یعنی گھیرنا گیرا ڈالنا احاط بشین علما یعنی علم لانا ہاں جی تو الا یوہیت یہ فلم مزارے منفی سے گاؤ مذکر مدکر باوی فال سے ہیں تو اور مانا فر یوں گا اور احاطہ نہیں کر سکتا ہے ولا یوہیتوں مانا ہی منجے اور احاطہ نہیں کر سکتا ہے یا اور نہیں گیر سکتا الا نہ. نہیں گیر سکتا یا احاطہ نہیں کر سکتا یہ دو معنی ہے تو توضیع جو ہے اس سے کا احاطہ سے مظارے یعنی جم غائب یعنی احاطہ کیے سے مراد یہاں پر کسی چیز کے وجود جنس کیفیت اور ارض وغیرہ کو بے خوبی جاننا ہے احاطہ سے مراد کسی بھی چیز چیز کی وجود کو جنس کو کیفیت اور ارض وغیرہ کو بخوبی جاننا اچھی طرح سے اور کسی بھی چیز کی وجود جنس کیفیت اور عرض کو حقیقت میں ماننا بخوبی جاننا یہ علم یعنی کسی بھی چیز کی وجود جنس کیفیت اور عرض وغیرہ کو کما حق کا ہو جاننا یہ اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے ہاں جیسے جو ہے علماء فلاسفر میں بات ہے اشیاء کی حقیقت کا علم انسان کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے فرمایا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا یہ ممکن ہے لیکن جیسے آپ نے دعوی فرمایا اللہ مارن الحقہ حقہ ورضون طباء فارن البا طلابا طل ورضہ حسین یہ آخری حصہ فارن الشیا کا مایا اے اللہ ہر چیز جیسا ہے یہ ماں مائے ماہوی ہے ماہیت اور حقیقت کے بارے میں اللہ سے دعا کریں اللہ ہر چیز کی ماہیت اور حقیقت جیسا ہے وہ مجھے بتا دیں سلام اے اللہ ہر چیز کی جنس قریب اور فصل قریب کا مجھے علم دیں تاکہ ہر چیز جیسا ہے ویسے میں پہچان سکوں تو یہاں اللہ و رحمت ولہ یو ہی تو بشیں کسی بھی کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی موجود احاطہ نہیں کر سکتا ہے یعنی احاطہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کسی بھی چیز کی وجود کا جنس کی رس کا کمہ حق و احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں بیشین یعنی چیز شی چیز شیخ کوئی بھی چیز نہیں باقی سے کوئی بھی چیز کچھ کچھ بھی کے معنی القام جدید میں ولاحت بھی شین من حرف جار یعنی شے کے معنی میں علم ہی یعنی اس اس کے علم میں سے یعنی اللہ کے علم میں سے ہی زمین اللہ کی طرف پڑے گا اللہ مگر یعنی سوائے یار پھر سے نہ ہے بیما یعنی جتنا ابار فجار ہے مائ موسلہ جو جو بھی جتنا شاع ماجی کا سوا ہے وعدمی کا غائب کا اس نے چاہا یعنی مگر جیتنا اس نے چاہا یش یا شاع شا اشین و مشیت سے ارادہ کرنا یہ معنی کیا ہے تو پھر تجمہ کیا بنے گا تجمہ یہ ہوگا ولا یوحی تو اللہ بما شا ان تجمہ یوں بنے گا اور کوئی بھی موجود کوئی بھی موجود فا فرش ہوں انسان ہوں جنات ہوں جگہ تمام موجودات ہیں اور کوئی بھی موجود ان میں سے فرشے انسان جنات اللہ کے علم میں سے کوئی بھی موجود اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی نہیں جان سکتا اللہ جن چیزوں کو جانتا ہے کوئی بھی موجودات اللہ کی ان جانے چیزوں کو نہیں جان سکتا ہے، ان کو احاطہ نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ خود جسے جس شاذ کو جتنے مقدار میں علم عطا کرنا چاہے کر لیتا ہے ہاں جی ولاحت البش من علم الب ماشا انسان خود سے کوئی بھی مذافر سا ہو انسان جنت کچھ بھی ہو اللہ کے علم میں سے کچھ بھی وہ اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتا اس کے بارے معلومات حاصل نہیں کر سکتا مگر جیتنا اللہ تعالیٰ خود چاہیں جس کو جتنا دینا چاہیں مگر وہ پاک ذات جو ہے جسے جتنی مقدار میں علم سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے چنانچہ اسی پاک ذات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا وہ علّامہ کم تکن تالم میرے حبیب میں نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے جس کا آپ کو علم نہ ہو جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا تو اس کی روشنی میں ہمارے پیارے رسول کو علم ماکان و میقن کا علم اللہ نے دیا تھا اور آپ کو ہر چیز کا علم اللہ نے دیا تھا اور آپ علم ماکان و ما جانتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا انا مدینت العلم والین بابحہ میں علم کا شیر ہوں کیونکہ آپ ہر چیز کو جانتے تھے شعر میں ہر چیز ہوتے ہے نا ہاں شیر کے اندر ہر چیز ہوتے تو آپ نے یہ فرمانہ کہ میں علم کا شعر ہوں علی کا دروازہ ہے تو بھیا کہ اس اس حدیث کے اندر علی السلام کے اس علم کا اندازہ بھی ہو رہا ہے جس رسول اللہ جس علم کا شعر ہے ہاں جی رسول علی اس در علم کا دروازہ ہے پس رسول اللہ کے علم تک جو جاننا چاہیں وہ علی کے دروازے کو کھٹ کھٹکھٹائیں علی کے ذریعے سے علم رسول اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو یہ زین گرامی یہ علمِ اللہ جو کہ بارے میں ولا یون بشین علمی اور کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا یہ بھی شعین کچھ بھی کچھ بھی ذرہ بھی اللہ کے میں سے کوئی بھی شخص اللہ کے میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کو معلوم نہیں کر سکتا مگر جتنا عل بماشا مگر جتنا اللہ تعالیٰ کی خود جتنا چاہے اس کے بعد آگے اللہ فرمتا ہے و سیاح کرسی یو سماوات والی ہاں جی اس کے جو لغات اس میں ایک سیاہ ہے و سیاہ یسا سا آتن کی مانی کشادہ ہونا گنجائش ہونا و سیاح ہو یعنی سمونا احاطہ کرنا عام ہونا وس ان لغات میں لکھا ہے طاقت پاور القام میں یہ سارے معنی کے یہاں آیت میں جو ہے وش یعنی احاطہ کرنا سمونا زیادہ مناسب ہے وش یا یعنی احاطہ کیا ہوا ہے چھایا ہوا ہے یہ معنی کرسی ہو ہاں جی اور کرسی کے جو ہے بہت سے معنی ان میں سے ایک معنی علم الہی یعنی ایک معنی کرسی بے معنی علم ہے تو کرسی یعنی علم ہو اللہ کا علم علم الہی چھایا ہوا ہے وش یہ ہوا ہے احاطہ کیا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے علم لائیں اسماوات والا ساتوں آسمان اور ساتواں زمین کو تمام آسمان اور زمین کو چھایا ہوا ہے یعنی کاش کائنات میں چونکہ زمین یہ کائنات آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے اوبر کی ساری چیزوں کو آسمان سماوات ستابی نجی چیزوں کو آرز سے تویا کیونکہ یہ کائنات دو حصوں پر مشتمل ہے ایک سماوات ایک عرضی موٹی تقسیم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرا علم اور تماج جی میرا علم جو ہے اور سماوات اور تمام عرضی پر محیط ہے تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے سب پر چھایا ہوا ہے یعنی اس زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مطلب ایک ذرہ کیوں نہ ایک چونٹی کی کیوں نہ جراثیم جو حقیر آج کل کی کورونا وائرس کے ایک ایک وائرس ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا علم ان سب پر چھایا ہوا ہے جو جدید سائنس کے آلات نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم ہے کون سی چیز کہاں ہے کیا کر رہے ہیں تو کرسی کا ایک معنی علم کے معنی میں چنانچہ تفسیر ضیاء القرآن جن نمبر ایک صفا نمبر ایک سو پر فرماتا ہے مفسرین کرام نے کرسی کی تفصیل میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں اور ان اغوال میں سے علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول پسند کیا ہے افرم غالبِ عباس کرسی ہو یعنی علم ہو اللہ کی کرسی سے علم اللہ ہی اور قرآن باغ میں جو ہے اللہ حفظِ کرسی صرف یہی ایک دفعہ استعمال آیت کرسی کے اندر اور کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے جہاں جب کہ لفظ عرش بہت جگہ پر استعمال ہو کرسی صرف ایک جگہ پر استعمال ہو یہی آیا ہے تو اس کا کرسی آسمان اور زمین پر شائع ہوئے یعنی اس کے علم شائع اور کہتے ہیں اور اسی نظریہ کو اسی قول کو رج جاہ وہ بھی مہادسین میں سے علامہ طوری نے اس کو ترجیح دی اس کو پسند کیا حالا من ہو اور اسی یعنی کرسی بے معنی علم ہے اسی سے ہے القراثہ کاپی بھی اسی کرسی سے لیا ہے وہ قراثہ کاپی کو ہیں قراسہ کا یعنی کہ الطی تزم العلم وہ چیز جو علم کو اپنے اندر ہاں جی شام اپنے اندر جو ہے جمع کر لیتے ہیں زمینہ کر لیتے ہیں کاپی کے اندر علم لکھتے ہیں چیزیں لکھتے ہیں اس لیے کاپی کو کوراسا کہتے ہیں جس میں علم جمع کیا جاتا ہے وکیلہ اس لیے کہا گیا لل علماء. علماء کے لیے عرب میں ہاں جی الکراچی کہا گیا علماء کو کراسی بھی کہا ہے بروج نے کراچی تو یہ لفظ عربی زبان میں یہ نہیں یہ متدال ہے عرب میں یہ لفظ متداول ہے مختلف کی کرسی بمانی علم اللہ کے میں ہے تو اللہ کے علم کائنات کی ہر چیز پر شائع ہوا ہے تو اس اس معنیٰ کے لحاظ سے کوئی بھی دوبارہ کوئی تو تعویل کی بھی ضرورت نہیں بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے آتے ہیں بھی انہوں نے خود الرما آہا تبیکل شعین علما ہاں اسی علان خود الرما اللہ کے علم ہر چیز پر شھایا ہوا ہے تو اسی کو یہاں وسیع کرسی سماوات، یہاں سماواد والے لیکن کیا دوسرے میں ہر چیز بولا اب ہر چیز میں سماوات بھی آ جاتا ہے عرض بھی آ جاتا ہے ہاں تو اس عائد کے بعد بالکل ہاں ہے، اس میں جو ہے ہاتھ بالکل شعین آیا ہر چیز اللہ کے علم شاع ہاں وہ بالکل الشین عالم قرآن بہت شاید تو میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہاں جی اور تو یہ آیت بھی گویا کہ اسی مطلب کو دوسرے اور الفاظ میں بیان کرنے اللہ کے علم کائنات زمین و آسمان کے ہر چیز پر شائع ہوا ہے تو اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا یہ علم بیان کی فلاغت کے ہنر ہے ایک مطلب کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو کرسی اسے مراد تہذیب آدمی برتمہ ہے اس کا علم ہے ابن نے اس قول کو پسند کیا ہے اور کہا کہ اسی کو راستہ اسی سے کو راسۃ ہے جس کے معنی اس, اس دفتر یعنی کاپی کی جس میں علم منظور کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے دوسرا قول یعنی ایک کل یہ کرسی وہ بھی بنے علم دوسرا قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی منقول ہے آپ نے ابوذہ سے فرمایا یا بذر یا بذر مت سماوا تصا سب مال کرسی یہ تمام سما سات آسمان اور زمین جو ہے سات آسمان نہیں ہے مال کرسی کرسی کے ساتھ جب سات آسمانوں کو کرسی کے ساتھ مقاصہ کریں تو یہ نہیں ہے کا حلقات ملقات فلاطن مگر جو ہے کا حلقات فلقات یعنی ایک انگشتری کی انگوٹھی کے جو بیج کا جو کیا بلتے ہیں فوا کا جو ہے ہاں جی مندری جو مانا گیا لیا ہے شیرہ میں ایک مندری پڑی ہو جن نے انگوٹھی کا جو نگینہ ہم حلقہ میں نے انگوٹھی کی نگینہ فرماتے ہیں پیمر نے فرمایا اے آبذ مت سماوا تو سب مال کرسی یہ سات آزمان زمین جو ہے کرسی کے ساتھ جب مقاصہ کریں اس کے سامنے لے کے تو اتنا چھوٹا محسوس ہوگا گویا کہ ایک بہت بڑی شیرا میں انگوٹھی کا ایک نگینہ وہاں پر رکھ دیا ہو تو یہ کتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہے تو اللہ سے معلومات کرسی بہت ہی عظیم ایک عالم ہے اللہ کا حال دن مگر اس انگوٹھی کے اس نگنے کے دائرے کی طرح جس کو ملکات پھینکے کی عرض فلاطن ایک بڑے وسیع صحرا میں جس کا تجمۂ اوذر کرسی کی وسط و فراخی کے سامنے سات آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہو حال خاتون انگوٹھی کے نگنے کے دائرہ و وسط کو کہتے ہیں اور تفصیل ضیاء یہ جیل نمبر ایک نمبر ایک ہے اور تفصیرِ نمونہ میں یہاں جی اسی آیت کے ذیل میں تین کو لکھا ہے کرسی اقتدار بادشاہت قدرت ایک معنی یہ بھی کہ یعنی اللہ کی اقتدار زمین آتم سات آسمانوں اور زمین پہ ماجھا جی ہوا ہے سب پر اللہ ہی کی اقتدار ساتوں آسمان اور زمین پر اللہ ہی کی اقتدار ہے اسی کی بادشاہت ہے اور دوسرا الکرسی یعنی علمی الہی تیسرا الکرسی یعنی ایک عظیم عالم جس کے سامنے یہ وسیع آسمان و زمین ایک وسیع صحرا کے نسبت ایک انگوٹھی کی نگنی کے برابر ہے تفسیر شیر نمونا جلد مریگ میں اسی عت الکرسی کے زیب میں لکھا ہوا ہے. تو تجمہ اس کی کرسی یعنی علم قدرت اقتدار بادشاہت اور آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے دیکھ مطلب آپ کے تجربہ یہ بن جائے گا وس یا کرسیمواد یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کی کرسی اور کرسی کا تین معنیوں یا تینوں میں نے لایا اس کی کرسی نے اس کا علم اس کی قدرت اس کی اقتدار اس کی بادشاہت جو ہے آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے محیط ہے حاوی ہے یہ معنی ہو جائے گا تو وہ شاہ کرسی سماوات تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت کو دلالت کرتے ہیں ہاں جی تمام آسمان اور اگر یہ کرسی ایک الگ دنیا ہے ایک اور عالم ہے جو اس, اس سات آسمان و زمین اس کے سامنے ایک انگوٹھی کے نگنے کے برابر ہے تو وہ مسلح سے بھی اللہ کی عظمت کی کوئی انتہائی نہیں رہے گا لیکن اگر کرسی علمی الاہی اور اقتدار کے معنی میں ہو تو بھی اس کی عظمت کے اور بہت ہی اللہ کی عظمت کو بیان کریں اللہ ایسا عظیم ذات ہے جس کا اقتدار آ تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے ہاں جی یہ سب اس کے انڈر ہیں اس کے حکم سے چلتی ہیں اس کے علم زمین اور آسمانوں سب پہ محیط ہے اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تو یہ سب عظین گرام اللہ تعالیٰ کی ہاں جی صفات اس کے جو ہے اللہ کے صفات میں سے اللہ کے صفات علمیہ کو بیان کریں اور اس کی عظمت کو بیان کریں میرے دعا اللہ تعالیٰ ان مقدس آیتوں میں تدبر کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ادراک کی توفیعتہ فرما امین